اور اے مسلمانوں کتابیوں سے نہ جھگڑوں مگر بہتر ترقے پر مگر وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا اور کہو ہم آمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو تمہاری طرف اترا اور ہمارا تمہارا ایک معبود ہے ہم اس کے حضور گردن رکھتے ہیں